سوری قصص کی آیت نمبر اکیاون ففٹی ون والد وسلم لحم اور بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے مسلسل بات کو نازل کیا قرآن مسلسل نازل ہوتا رہا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں قرآن کا تھوڑا تھوڑا نازل ہونا اس لیے ہے کہ قرآن کی باتیں دل میں زیادہ پختہ ہو جائیں اللہ دینہ آتے ناحمل کتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے ان سے پہلے کتاب عطا فرمائی یعنی توریت اور انجیل اور زبور کے ماننے والے مسلمان جو توریت اور انجیل کو صحیح معنوں میں مانتے ہیں ہم وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں وہ عیدا یتلا علیہ اور جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں قلو آمن نہ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے انحق مر نبی نہ بے شک یہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے سچی کتاب ہے انا کنام قبلی ہی مسلمین بے شک ہم تو اس سے پہلے ہی اسے ماننے والے تھے چونکہ توہرت میں قرآن کا ذکر تھا نبی آخر زمان کا ذکر تھا تو ہم تو پہلے ہی ان پر ایمان لا چکے ہیں چونکہ یہ آسمانی کتاب تو ایمان لائے یا انجیل پر ایمان لائے عی سلیہ سلام پر ایمان لائے یا موس علیہ سلام پر ایمان لائے اور پھر یہ حضور پر بھی ایمان لے تو اس طرح انہیں دگنا اجر ملے گا الاؤ نہ مر رہتا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جائے گا کیونکہ دو نبیوں پر اور دو کتابوں پر وہ ایمان لائے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں توریت کو ماننے والے ہیں چونکہ توریت میں بھی اسلام کا ذکر ہے ہر نبی نے اسلام ہی کی دعوت دی بیما سب یہ فضیلتیں ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا ایمان لائے اسلام لائے اور اسلام کی راہ میں آنے والی ہر مشکل کو برداشت کیا وہ در اون آ اور انہوں نے گناہ کو نیکی سے دور کیا اگر کبھی غلطی میں گنا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں کہ توبہ کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے فوراً نیکی کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں وہ رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرمائے اور اس کی راہ میں دینے والا دل عطا فرمائے جائز ذرائع سے ہم مال حاصل کریں جائے ذرائع میں خرچ کریں غرور تکبر اوجب سے کنجوسی سے حوث و لالچ سے دنیا کی محبت سے مال کی محبت سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے مال کو مرنے سے پہلے پہلے دین کی ترویج و اشاعت میں خرچ کرتے ہیں ایک نہ دن یہ سب مال چھوڑ کر قبر میں جانا ہے اللہ نے مال دیا ہے اس سے دین کی خدمت کر لیں وہ ادا سمیو لغوا اور جب وہ بے حیائی کی بات سنتے ہیں فضول باتیں سنتے ہیں آ ادو تو وہ ایسے لوگوں سے بحث میں الجھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے وہ ان سے اعراض کر لیتے ہیں رو گردانی ہی کرتے ہیں قرآن وجیف فقان حمید نے فضول بحث کرنے سے منع فرمایا وہ قلو جب لوگ زیادہ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں لنا اعمالنا ہمارے آمال ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں مال اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں سلام الم تم پر سلامتی ہو یعنی اللہ تعالی تمہیں ہدایت عطا فرمائے لا نب تغل ہمیں جاہل اچھے نہیں لگتے ہم جاہلوں کے منہ لگنا نہیں چاہتے جب انسان دین کی تبلیغ کرتا ہے تو بسا اوقات بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوتا کوئی نیکی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا بسا اوقات کسی پر نماز کی محنت کی جائے لیکن وہ نمازی نہ بنے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمارا کام ہے کوشش کرنا ہدایت دینے والا اللہ تعالی ہے بے شک تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہاں لیکن اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا تو ہمیں کوشش کرنی ہے مایوس نہیں ہونا ہمارا کام ہے کوشش کرنا کوشش کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا اور کسی کے انکار کرنے سے مایوس نہ ہو بار بار اسے دین کی بات بتاتے ہی ہیں کیونکہ ہر جملے پر ایک سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے تو ہم کیوں دین کی دعوت سے رکیں مگر انداز بہت پیارا ہونا چاہیے موقع محل دیکھ کر اس انداز میں نصیحت کی جائے کہ اسے سمجھ میں بات آ جائے کسی طرح ہم کیسٹ دیتے ہیں کسی کو بیان سننے کے لیے تو پہلے اس کیسٹ کو خود سن لیں پھر دیکھیں یہ کیسٹ کا بیان اس کی نفسیات کے مطابق ہے مثلا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے اب ہم اگر اسے ایسی کیسٹ دیں جس کے اوپر لکھا ہو کہ والدین کی نافرمانی کرنا حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے اب چونکہ والدین کا نافرمان ہے یہ کیسٹ سنے گا ہی نہیں شیطان اس کو سننے نہیں دے گا اب ایسی کیسٹ دینی ہو تو اس کا کور آپ نکال دیں اور صرف کیسٹ دیں کہیں یہ قرآن حدیث کی روشنی بیان ہے آپ اسے سنیں وہ سنے گا قرآن و حدیث کی باتیں سنے گا تو اس پر اثر ضرور ہوگا پسند یہ کیسٹ آ آخر قصور کس کا والدین سے محبت کیجیے الحمدللہ للہ قرآن و حدیث کی باتیں سن کر کئی نوجوان تائب ہو گئے اور وہ والدین کے فرمبردار بن گئے اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں معزز بھکاری بہت سارے لوگ بنتے ہیں یعنی جہس کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس میں کوئی شرم نہیں آتی آپ یہ کیسٹ معزز بھکاری ضرور عام کریں تاکہ ہمارے معاشرے سے اس رسم کا خاتمہ ہو لوگوں کو شرم آئے جب لوگ شرم کریں گے اور انہیں احساس ہوگا کہ یہ بھیک ہے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بھیک مانگی جا رہی ہے کہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ آپ اپنی بیٹی کو کیا کیا دیں گے نہیں یہ چیز بھی دینی ہوگی اچھا آپ یہ بھی نہیں دیں گے یہ بھیک ہے انہیں اب کیسے سمجھایا جائے اگر میں سمجھاؤں یا آپ سمجھائیں تو شاید انہیں غصہ آ جائے لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان دے دیں گے جب قرآن و حدیث کی بات ایک مسلمان سنتا ہے تو پھر وہ انکار نہیں کر سکتا تو الحمد بھائیوں نے بلکہ ایک نوجوان نے تو مجھے آ کر کہا کہ یہ کیسے کہ میں نے سنی ہے میں نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں جہیز نہیں لوں گا تو یہ نوجوان آگے بڑھے اور ان میں ایسا جذبہ بیدار ہو کہ وہ اس رسم کو جو کہ اب لانت کی صورت اختیار کر گئی ہے اس کا بائک کریں تو یہ صرف لڑکے والے ہی کر سکتے ہیں ان کا ذہن بنے اور باہمی رضامندی سے وہ یہ کہیں دیکھیں اگر ہم نام و نمود کر کے اتنی رقم جہز میں ضائع کریں گے اور اس طرح ہم ایسی رسم کو باقی رکھیں گے تو سوچیں کہ ہم تو دے سکتے ہیں آپ لے بھی سکتے ہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم خوشی سے دے رہے ہیں آپ خوشی سے لے رہے ہیں آپ کا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے مگر اس رسم کا ختم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کئی غریب بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں ان کے پاس جہیز کی رقم نہ ہونے کی وجہ سے اسلام نے شادی کو بہت آسان کیا اسلام میں شادی سب سے آسان اور سستی اور سادگی کے ساتھ ہے لیکن ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ہندوانا انگریزوں یہود و نسارا کے رسومات کے ذریعے اپنے آپ پر مشکل پیدا کر دی تو جرت چاہیے ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ان کیسیٹوں کو عام کرنا ضروری ہے تو ہم عام کر دیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اور اگر کوئی کیسٹ سن کر یا ہماری نصیحتیں سن کر پھر بھی وہ ہدایت پر نہ آئے تو ہم مایوس نہ ہوں جس کے نصیب میں ہدایت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا اور جن کے دل گناہ کر کر کے سخت ہو گئے یا ان کے دل مردہ ہو گئے تو مردہ زمین پر پتھریلی زمین پر جتنی بھی بارش برسے وہاں پر کھیت اور باغات نہیں اگتے وَهُوَ أَعْلَمُ بل اور وہ اللہ تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے وہ اور وہ بولے ان طبیعل ہدا ماں اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں یعنی اگر ہم اسلام لے آئیں نو مِنْ من تو ہمیں زمین سے اچک کر باہر پھینک دیا جائے مراد یہ ہے کہ ہم زمین سے اچک کر باہر پھینک دیے جائیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اسلام لائیں گے تو ہمارا خاندان بائکاٹ کر دے گا ہم مکے میں نہیں رہ سکیں گے آج بھی کئی کافر ایسے ہیں جو اسلام سے متاثر ہیں خود بعض کافروں کو ہمیں اسلام کی دعوت دی تو یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ کہتے ہیں جی اسلام تو بہت پیارا مذہب ہے دل چاہتا ہے قبول کر لیں مگر ہمارا معاشرہ ہمارا خاندان ہمارا بائک کر دے گا فرمایا اولم نمک کے لحم ہرمن کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کی جگہ نہ بنایا حرم کو امن کی جگہ اللہ نے بنایا تو اے کفار مکہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان کیوں نہیں رکھتے کہ جب تم کافر ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا ہے اگر تم مکے میں رہتے ہوئے ایمان لے آؤ گے تو کیا تمہاری اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا یوج با ہی رات ان کی طرف ہر قسم کے پھل کھانے کے لیے لائے جاتے ہیں مکے میں اس دور میں بھی ہر قسم کے پھل اور اناج اور غلہ موجود ہوتا مل دُنَّا یہ ہماری طرف سے ان پر رحمت ہے ولا کن اکثر مون ہاں لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ حقیقی طور پر امن دینے والا اللہ تعالی ہے تو جب اللہ کے فرمردار ہو جائیں گے تو غیب سے ان کی مدد کی جائے گی وہ کم اہلکنا من قريةٍ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا بطیرت رت جو اپنے عیش پر اتراتے تھے غرور کرتے تھے اپنے مال اور اپنی دولت پر وہ ناس کرتے تھے فتح کا مساکن پھر ان کی بستیاں موجود ہیں لم تشکم ممبادیم اللہ قلی ان کے بعد بہت تھوڑے لوگ اس میں رہے یعنی یہ ویران ہو گئے ان کے مکانات ویران ہو گئے ان کی آبادیاں اجڑ گئیں پھر کبھی کبھی کوئی مسافر گزرتا راستہ بھٹک کر تو وہ وہاں کبھی چند گھنٹے گزار لیتا مگر وہ تہذیب و تمدن مرکز و کے مرکز اور ترقی کا منبع وہ ویران ہو گیا وہ کنہ نشن اور یہ ایسے ہلاک ہوئے کہ ان کا اب کوئی وارث نہ بچا ہم ہی ان کے وارث بنے مراد یہ ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو وہ اپنے پیچھے بال بچے چھوڑ کر مرتا ہے اس کے مال کے وارث بال بچے ہوتے ہیں تو فرمایا یہ گناہوں کی وجہ سے ایسے ہلاک ہوئے کہ یہ بھی ہلاک ہوئے ان کی اولادیں بھی ہلاک ہو گئیں کوئی ان کا وارث نہیں تھا حقیقی طور پر ہر مال کا مالک اللہ تعالی ہی ہے وماں کا نہ ربو کا مہل اللہ تعالی بستیوں کو ہلاک نہیں فرماتا ہے رسولا جب تک کہ ان کے مرکز میں رسول کو نہ بھیجے یعنی اگر کئی بستیاں ہیں ایک بستی ایسی ہے کہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے تو وہاں پر رسول بھیجا جاتا ہے اور ان کی تبلیغ پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے یتلو علیہ آیاتنا وہ رسول ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں پھر جب لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں تباہ کیا جاتا ہے مما کننا نہ موہلی اور ہم نے بستیوں کو ہلاک نہیں کیا اللہ وہ لہا مگر اسی وقت بستیوں کو ہلاک کیا جب وہاں کے رہنے والے گناہ تھے انہوں نے گناہ کیے پھر آخرکار گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اللہ تعالی ظالم نہیں ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں ہم گناہ مسلمانوں پر آنے والی مصیبتیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے وَمَا ماں او تم منشئی اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا چاہے اولاد ہو چاہے مال ہو چاہے عہدہ ہو چاہے منصب ہو چاہے گاڑیاں ہوں چاہے بنگلے ہو چاہے فیکٹریاں ہو فمتا حیاتی دنیا یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے وہ اور یہ دنیا کی زینت ہے دنیا بھی فانی اور دنیا کا مال بھی فانی وما اللہ خیر اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تو بہت بہتر ہے وہ جنت ہے وہ اب اور ہمیشہ رہنے والا ہے کہ جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا افلا تاقل تو کیا تم عقل نہیں رکھتے مناد یہ کہ کیا تم غور نہیں کرتے کیا تم سمجھتے نہیں کہ حقیر دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود السلام پڑھی اللہ وسلم علیہ سلطم و سلم